پر بن جائے یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی شیر خارگی میں خون نہیں آتا اور جس زمانے میں نہ حمل ہو اور نہ دودھ پیلانا تب وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں ہو جائیں دی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سوانا بھائی امید ہے انشاءاللہ تو حیض کی حکمت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض مطلب کیوں آتا ہے حیض کی مدت کیا ہے حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور تین راتیں یعنی پورے بہتر گھنٹے ہیں اگر ایک منٹ بھی کم ہوا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور دس راتیں یعنی دو سو چالیس گھنٹے ہیں اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ استحاضہ ہے بھی کیسے معلوم چلے عورتوں کو تو دیکھیے اگر دس دن اور دس رات سے زیادہ خون آیا کیونکہ دس دن اور دس رات یہ زیادہ زیادہ مدت ہے حیض کی اگر اس سے زیادہ کسی خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ آیا ہے تو دس دن تک حیض مانا جائے گا اور اس کے بعد جو خون آیا وہ استحزا ہے اور اگر پہلے عورت کو حیض آ چکے ہیں اور اس کی عادت دس دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنے دن زیادہ خون آیا وہ استحاضہ ہے جتنے دن زیادہ آیا وہ استحاضہ ہے مثال کے طور پر کسی عورت کو ہر مہینے میں پانچ دن حیض آنے کی عادت تھی اب کی مرتبہ دس دن آیا تو یہ دسوں کے دس دن حیض کے مانے جائیں گے البتہ اگر بارہ دن خون آیا تو عادت والے پانچ دن حیض کے مانے جائیں گے اور سات دن استحاظے کے اور اگر ایک عادت مقرر نہ تھی بلکہ کسی مہینے چار دن تو کسی مہینے سات دن حیض آتا تھا تو پچھلی مرتبہ جتنے دن حیض کے تھے وہی اب بھی حیض کے دن مانے جائیں گے اور باقی استحاظے کا خون ہوگا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے حیض کم از کم اور انتہائی عمر یہ بھی سماعت فرما لیں یاد رکھیے کم سے کم نو برس کی عمر سے حیض شروع ہو سکتا ہے کم سے کم خواتین کو کم سے کم نو عمر نو سال کی عمر سے حیض شروع ہو سکتا ہے اور حیض آنے کی انتہائی عمر پچپن سال ہے ففٹی فائیو ایئر ایئر اور پچپن سال والی عمر والی جو عورت ہوتی ہے اس کو آئستہ کہتے ہیں آئستہ کا مطلب ہے کہ حیض و اولاد سے نا امید ہونے والی کیونکہ عام طور پر اتنی جو بڑی عمر کی خواتین ہو جاتی ہیں ان میں پھر اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر حیض وغیرہ بھی نہیں آتا عام طور پر اتنی جسمانی طور پر ان میں قوت بھی نہیں رہتی تو پچپن سال کی عمر میں حیض عام طور پر اس عمر تک بند ہو جاتا ہے نو برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے گا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے اگر کسی بچی کو آ بھی جائے تو وہ استحاضہ ہے یوں ہی پچپن برس کی عمر کے بعد جو آئے گا وہ بھی استحاضہ ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پچپن برس کی عمر کے بعد بھی خالص خون بالکل ایسے ہی رنگ کا آیا جیسا کہ حیض کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو اس کو حیض مان لیا جائے گا دو حیضوں کے درمیان کم از کم کتنا دورانیہ ہونا چاہیے یعنی ایک حیض آتا ہے دوسرے حیض کے دوران دونوں کے دوران کم سے کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ مسئلہ سماعت فرمائیں دو حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے کم سے کم پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ حیض آنے کی مدت اچھی طرح یاد رکھے تاکہ یا لکھ لے تاکہ شریعت مطالعہ پر احسن طریقے سے عمل کر سکے بد صورت میں بہت سی پیچیدگیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو بلکہ اگر بعض, بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے ہے دوبارہ سن لیں کہ ضروری نہیں کہ جو خواتین کی ان کی عادت ہوتی ہے اپنی اپنی اس میں ہر وقت بلیڈنگ جاری رہے تو ضروری نہیں ہے بلکہ بعض بعض وقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے نفاذ کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیں بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ نفاذ کہلاتا ہے اکثر اسلامی بہنوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسلامی بہن چالیس دن تک لازمی طور پر ناپاک رہتی ہے یہ بات بالکل غلط ہے برائے کرم نفاذ کی ضروری وضاحت آپ سماج فرما لیں دیکھیے کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے یعنی اگر چالیس دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو مرض ہے یعنی استحاضہ ہے لہذا چالیس دن پورے ہوتے ہی غسل کر لے اور چالیس دن سے پہلے بند ہو جائے خواہ بچے کی ولادت کے بعد ایک منٹ ہی میں بند ہو جائے تو جس وقت بھی بند ہو غسل کر لے اور نماز روزہ شروع ہو گئے اگر چالیس دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ گیا تو شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے شمار ہوں گے مثلاً ولادت کے بعد دو منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا اور غسل کر کے نماز روزہ وغیرہ عورت نے رکھا چالیس دن پورے ہونے میں فقط دو منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا تو سارا چلہ یعنی مکمل چالیس دن نفاذ کے ٹھہریں گے جو بھی نمازیں پڑھیں یا روزے رکھے تھے ظاہر ہے وہ بیکار گئے یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض و واجب نمازیں یا روزے قضا کیے تھے تو وہ بھی پھر سے ادا کریں نفاذ کے متعلق کچھ ضروری مسائل سماعت فرما کسی عورت کو چالیس دن رات سے زیادہ نفاذ کا خون آیا اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو چالیس دن رات نفاس ہے باقی جتنے ایام چالیس دن رات سے زیادہ ہوئے وہ اس کے ہیں اور اگر اس سے پہلے بھی بچہ تو پیدا ہوا تھا مگر یہ یاد نہیں رہا کہ کتنے دن خون آیا تھا تو اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہوگا یعنی چالیس دن رات نفاظ کے اور باقی استحاضے کے اور اگر پہلے بچے کے پیدا ہونے پر خون آنے کے دن یاد ہیں مثلا پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا تو تیس دن رات خون آیا تھا تو اس صورت میں تیس دن رات نفاظ کے ہیں باقی استحادے کے تو یہ اسی صورت میں ہے جبکہ چالیس دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہو مثلاً پہلے بچے کے پیدا ہونے پر تیس دن رات خون آیا تھا اور دوسرے بچے کی پیدائش پر پچاس دن رات خون آیا تو تیس دن جو ہیں وہ نفاذ کے ہوں گے اور بیس دن استحاظے کے حمل ساقت ہو جائے تو اس بارے میں سماعت فرما یاد رکھیں حمل ساقت ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا تھا جیسے ہاتھ پاؤں یا انگلیاں تو یہ خون نفاس ہیں فتح عالم کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی عورت کے حمل, حمل جو ہے وہ ساکد ہو گیا اس ماں کے پیپا یا انگلیاں تو یہ خون لفاس ہے ورنہ اگر تین دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے اور جو تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن تہارت کے نہیں گزرے ہیں تو اس یہ مسئلہ دوبارہ سماعت فرما بڑا عام مسئلہ ہے کہ حمل ساقت ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے جیسے ہاتھ پاؤں یا انگلیاں تو یہ خون نفاس ہے ورنہ اگر تین دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے اور جو تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو استحاظہ ہے چند غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیں بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر نفاذ سے پاک ہونے تک عورت زچہ کہلاتی ہے یہ ذہن میں رکھیں ایسی عورت یعنی زچہ کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں بعض اسلامی بہنیں زچا کے برتن تک الگ کر دیتی ہیں بلکہ ان برتنوں کو محاذ اللہ ایک طرح سے ناپاک سمجھتی ہیں ایسی بے حودہ رسموں سے احتیاط لازم ہے اسی طرح یہ مسئلہ بھی منگڑت ہے کہ زچہ جب غسل کرے تو وہ چالیس لوٹوں کے پانی سے غسل کرے ورنہ غسل نہیں اترے گا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کے مطابق پانی استعمال کرے, کرے. استحاضہ کے احکام چند سماعت فرما لیجئے استحاضہ میں نہ تو نماز معاف ہے نہ روزہ نہ ایسی عورت سے صحبت حرام ٹھیک ہے جی استحدہ حیض نفاذ تینوں کی تعریف آپ سن چکے ہیں میں پھر ایک مرتبہ آپ کو ان کی تعریف بتا دیتا ہوں کیونکہ اب ان کے مسائل آپ لوگوں نے سماج جو ہے وہ فرمانے ہیں یاد رکھیے حیض کی تعریف یہ ہے کہ بالغاہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں استہجہ کی تعریف سن لیں جو خون بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحجہ کہتے ہیں اور نفاظ سے متعلق آپ نے بھی سماعت فرما لیا کہ بچہ ہونے کے بعد عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ نفاذ کہلاتا ہے اب استحاضہ کے احکام پھر حیض و نفاذ کے احکام سماج فرما لیں تو استحاضہ کے چند احکام یہ ہیں استحاضے میں یعنی جب عورت کو بیماری کا خون آیا ہوا ہو تو عورت نماز بھی پڑھے گی روزے بھی رکھے گی اور ایسی بیوی سے صحبت بھی جائز ٹھیک ہے یعنی نہ تو نماز معاف ہے اس عورت پر نہ روزہ معاف ہے نہ ایسی عورت سے صحبت حرام ہے بلکہ صحبت میاں بیوی بی صحبت کر سکتے ہیں مستحاضہ یعنی استحاضے والی کا خانہ کعبہ شریف میں داخل ہونا طواف کعبہ کرنا وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا اور اس کی تلاوت کرنا یہ تمام امور بھی جائز ہیں استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ بار بار خون آنے کے سبب اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑے خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو عذر ثابت،, ثابت نہ ہوگا یعنی ایسی صورت میں کپڑا رکھ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی حیض و نفاذ کے چند مسائل بھی سماعت فرما لیں حیض و نفاذ کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے حیض و نفاذ کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں ان کی قضا نہیں جب عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو نمازیں معاف ان کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے یعنی رمضان کے روزے اگر تھے تو بعد میں جب تندرستی ہو گئی صحت مند ہو گئی تو غسل کر کے پاک ہو جائیں اور پھر جو رمضان کے روزے ایام حیض میں یا ایام نفاس میں گزرے ہیں ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی اس معاملے میں اسلامی بہنیں امتحان میں پڑ جاتی ہیں ایک تعداد ہے جو روزے قضا نہیں کرتی مہربانی کر کے لازمی روزے قضا کریں ورنہ جہنم کا عذاب سہانا جائے گا حیض و نفاس والی کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے خواب دیکھ کر پڑے یا زبانی پڑھے یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے ہاں اگر جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں حرج نہیں قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام اور وظائف کلما شریف اور درود شریف وغیرہ حیض و نفاظ کی حالت میں اسلامی بہنیں بلا کراہیت پڑھ سکتی ہیں جی ہاں دینی کتب بھی پڑھ سکتی ہیں یہ وہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام اوراد و وظائف کلمہ شریف درود شریف دینی کتب حیض و نفاذ کی حالت میں اسلامی بہن بلا کراہیت پڑھ سکتی ہیں جی دینی کتابیں چھو بھی سکتی ہیں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ دینی کتب میں جہاں قرآن کی آیتیں ہیں وہاں پر وہ ہاتھ نہیں لگائیں گی جس پیج پر قرآن کی آیت ہے اور آیت کے علاوہ اور بھی کچھ جیسے ترجمہ یا تفسیر لکھی ہوئی ہے تو اگر تفسیر یا دیگر دینی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس صفحے کو ہاتھ لگا سکتی ہیں لیکن جہاں قرآن کی آیت ہے اس جگہ پر اور این اس کے پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتی اور اگر دینی کتب میں کوئی صفحہ ایسا ہے کہ جس میں صرف اور صرف قرآن کی آیت لکھی ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا تو اس صفحے کو بھی نہیں چھو سکتی ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ارض میں یہ کر رہا تھا کہ حیض و نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ و وظائف کلما شریف درود شریف پڑھ سکتی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں کر سکتی بلکہ مستحد ہے ان کے لیے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے بظائے پڑھ لیا کریں جتنی دیر میں نماز پڑھ سکتی تھیں یہ مستحب ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کی عادت رہے نماز پڑھنے کی تو کر لیں گی تو بہت اچھی بات ہے لیکن نماز تو ظاہر نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر کے حالانکہ وضو کرنے سے وضو بھی نہیں ہوگا لیکن ایک عادت رہے گی کہ نمازوں کے لیے جیسے تندرستی میں وہ وضو کرتی تھیں نمازیں پڑھتی تھیں تو اسی طرح وہ با وضو ہو کر جو ہے وہ مسلح پہ بڑے بیٹھ جائیں اور کچھ تصویحات وغیرہ پڑھ لیں تاکہ پنج وقتہ نماز میں جس طرح اہتمام سے نماز کی مطلب ادائیگی کی, کی جاتی تھی تو اسی طرح اس کے بجائے اور زائف پڑھ لیے جائیں تاکہ عادت ان کی برقرار رہے خواتین کی حیض و نفاذ کی حالت میں ہم بستری عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو سے نہ چھوئے کہ یہ بھی ناجائز ہے جب کہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو شہوت سے ہو یا بے شہوت اور اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں ہاں ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے کے بدن کو چھونا وغیرہ وغیرہ جائز ہے اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصۂ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے حیض و کی حالت میں اسلامی بہن کو مسجد میں آنا حرام ہے حیض و نفات کی حالت میں اسلامی بہن کو مسجد میں جانا حرام ہے ہاں اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی بھی شدید ترین مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی جائے تو جائز ہے مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے حیض و نفات والی اسلامی بہن اگر عید گاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح فنا مسجد میں بھی جا سکتی ہے مثلا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کا وسیع و ریض خانہ جہاں اسلامی بہنوں کا سنت و برہ اجتماع ہوتا ہے یہ فنائے مسجد ہے یہاں حیض و نفاس والی آ سکتی ہیں اجتماع میں شریک ہو سکتی ہیں سنت و بیان بھی کر سکتی ہیں نعت شریف بھی پڑ سکتی ہیں دعا بھی کروا سکتی ہیں حیض و نفاذ کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے دوبارہ سن لیں حیض الفاظ کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز حیض الفاظ والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد الحرام کے باہر سے ہو حرام ہے یعنی اسلامی بہنیں جب اپنے مخصوص ایام میں ہوں گی تو خانہ کا آبا کا وہ طواف نہیں کر سکتی حیض النفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں اگر غلبہ شہوت ہو اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کو لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے بلکہ اگر گمان غالب ہو کے شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی بی کو اپنے ساتھ سلانا گناہ ہے حیض و نفاذ کی حالت میں بیوی بی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گناہ ہوا اس پر توبہ کرنا فرض ہے اور اگر شروع حیض و نفاذ میں ایسا کر لیا تو ایک دن اور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے کہ خدا کے غذب سے آمان پائے اس کا مطلب ہر یہ نہیں کہ خیرات کر دینے کا ذہن بنا کر معاذ اللہ جان بوجھ کر جمعہ میں مبتلا ہو اگر ایسا کیا تو سخت گناہ اور جہنم کا حقدار ہے میں ہے اس کا مصرب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے کیا عورت پر بھی صدقہ کرنا مستحب ہے ظاہر بات یہ ہے کہ عورت پر یہ حکم نہیں ہے روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاذ شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا اس کی قضا رکھے فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نسل روزہ تھا تو قضا واجب ہے اب بلے روزہ مطلب جو ہے وہ ختم ہونے میں وقت ختم ہونے میں روزے کے افطاری ہونے میں چند منٹ ہی باقی اگر رہ گئے ہوں سب بھی مطلب مسئلہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے حیض اگر پورے دس دن پر ختم ہوا حیض اگر دس دن پورے دس دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جمع کرنا جائز ہے اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو لیکن مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد صحبت ہو اگر دس دن سے کم میں حیض بند ہو گیا اگر دس دن سے کم میں حیض بند ہو گیا تو جب تک غسل نہ کرے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی نہ گزر جائے صحبت کرنا جائز نہیں دوبارہ سن لیں حیض اگر پورے دس دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے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 عورت پاک تھی اور صبح کو سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا رات سے حائضہ نہیں مانی جائے گی حیض والی صبح کو سو کر اٹھی اور کوئی نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک مانی جائے گی جب تک عورت کو خون آئے نماز چھوڑے رکھے البتہ اگر خون کا بہنا دس دن رات کامل سے آگے بڑھ جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے یہ اس صورت میں ہے کہ پچھلا ہیز بھی دس دن رات آیا ہو اور اگر پچھلا ہیز دس دن سے کم تھا مثلاً چھ دن کا تھا تو اب غسل کر کے چار دن کی قضا نمازیں پڑھے اور اگر پچھلا ہیز چار دن کا تھا تو چھ دن کی قضا نمازیں بھی پڑھے جو ہیز اپنی پوری مدت یعنی دس دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے اس میں دو صورتیں یاد رکھیں جو حیض اپنی پوری مدت یعنی دس دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے اس میں دو صورتیں ہیں یا تو عورت کی عادت سے بھی کم مدت میں ختم ہوا یعنی اس سے پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آیا تھا اتنے دن بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ خون بند ہو گیا لہذا اس صورت میں صحبت ابھی جائز نہیں اگرچہ غسل بھی کر لے اور اگر عادت سے کم مدت حیض نہیں آیا مثلا پچھلے مہینے سات دن حیض آیا تھا اب بھی سات دن یا آٹھ دن حیض آ کر ختم ہو گیا یا یہ پہلا ہی حیض ہے جو اس عورت کو آیا اور دس دن سے کم میں ختم ہوا تو ان صورتوں میں صحبت جائز ہونے کے لیے دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے یا تو عورت غسل کر لے اور اگر با مرض یا پانی نہ ہونے کے تیمم کرنا ہو تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لے صرف تیمم کافی نہیں یا عورت غسل نہ کرے تو اتنا ہو کہ اس عورت پر کوئی نماز فرض, فرض ہو جائے کم سے کم اس نے اتنا وقت آیا ہو جس میں وہ نہا کر سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ کر تقبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو اس صورت میں بغیر طہارت یعنی غسل کے بغیر بھی اس سے صوبہ جائز ہو جائے گی امید ان ہوں گے لفاس میں خون جاری ہوتا ہے اگر پانی جاری ہو تو وہ کوئی چیز نہیں لہذا چالیس دن جس نماز کے وقت شروع ہوا وہ نماز ابھی نہ پڑی تھی تو کیا پاک ہونے پر اس وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی جی ہاں اس وقت کی نماز کو دوبارہ پڑھ لے اگر وہ نماز کے دوران یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ نماز وہ دوبارہ پڑھ لے جب پاک ہو جائیں گی تو پر پڑھ لے اسی طرح روزہ بھی ہے کہ اگر وہ روزے سے تھی اور وہ روزہ مکمل نہ کر سکیں بیچ میں وہی وہ ایام آ گئے تو بعد میں اس روزے کی قضا ہوگی اچھا جی نفاس میں خون جاری ہوتا ہے اگر پانی جاری ہو تو وہ کوئی چیز نہیں لہذا چالیس دن کے اندر جب بھی خون لوٹے گا شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن لفاس ہی کے گنے جائیں گے لفاس میں خون جاری ہوتا ہے اگر پانی جاری ہو تو وہ کوئی چیز نہیں لہذا چالیس دن کے اندر جب بھی خون لوٹے گا شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے گنے جائیں گے جو دن بیچ میں خون نہ آنے کی وجہ سے خالی رہ گئے وہ بھی نفاس ہی میں شمار ہوں گے مثلا بچے کی ولادت کے بعد دو منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا عورت نے طہارت کا گمان کر کے غسل کیا اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرتی رہی مگر چالیس دن پورے ہونے میں ابھی دو منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا تو یہ سارے دن نفاس ہی کے ٹھہریں گے نمازیں بیکار گئیں فرض یا واجب روزے یا اگلی غذا نمازیں جتنی پڑی ہوں انہیں پھر پھیرے اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ صرف پانی ہے تو وہ تو کوئی چیز نہیں صرف پانی کا مسئلہ نہیں یا پھر خالص رتوبت جس میں صرف اور صرف Uh, سفید مادہ جیسے ہوتا ہے یعنی خون کی آمیزش جس میں نہیں ہوتی اس کو لیکوریا کا مرض بھی کہتے ہیں تو یہ مادہ پاک ہوتا ہے تو وہ جو سفید رتوبت سے نکلتی ہے جس میں خون شامل نہیں ہوتا وہ مادہ پاک ہے اور اگر کپڑوں پر تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور بلکہ وضو بھی نہیں ٹوٹے گا وعلیکم السلام تو حیض والی کو پکا ہوا کھانا بھی جائز اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانا بھی جائز ان باتوں سے احتراض اور اجتناب برتنا یہودیوں اور مجوسیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. حیض و نفاذ کے متعلق مزید آٹھ مجنی پھول سماج فرما حیض و نفاظ کی حالت میں اسلامی بہنیں درس بھی دے سکتی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں اسلامی کتاب کو چھونے میں بھی حرج نہیں قرآن پاک کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگانا حرام ہے نیز کسی پرچے پر اگر صرف آیت قرآنی لکھی ہو دیگر کوئی عبارت نہ لکھی ہو تو اس کاغذ کے آگے پیچھے کسی بھی حصے کونے کنارے کو چھونے کی اجازت نہیں قرآن پاک یا قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ پڑنا اور چھونا دونوں حرام ہیں اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن کا تو جائز ہے کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابے ہیں جیسے چوری قرآن مجید کے تابع تھی اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبر کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کو یا چھینک آنے کے بعد الحمد العالمین یا خبر کوئی پریشانی والی ہو تو انہ و انا ال رو یہ کہہ لیا یا بنیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت القرسی یا سورہ حشر کی پچھلی تین آیتیں اللہ اللہ سے آخر سورت تک پڑی اور ان سب سورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں یوں ہی تینوں کل بلا لفظ قل ب سنا پڑ سکتی ہیں یعنی لفظ قل کو ہٹانا ہوگا اس سے ہٹا کر جو ہے وہ پھر باقی پڑے درود پاک پڑے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا ہے پی ایم میں کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت تھا لیکن ابھی خاتون نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں لیکن ایام حیض شروع ہو گئے تو کیا ایسی صورت میں جو ہے وہ جب پاک ہوں گی تو وہ پڑھیں گی وہ ظہر کی نماز تو ایسی صورت میں نہیں پڑھیں گی وہ نماز ان کے لیے معاف ہے کیونکہ حیض کی حالت میں نمازیں معاف ہوتی ہیں پہلے یہ جو مسئلہ پوچھا گیا تھا وہ غالباً یہ تھا کہ نماز کے دوران مطلب جو ہے نا وہ معاملہ ہو نماز کے دوران اگر ہو تو نماز کے دوران اگر ہو جی جی یہی مسئلہ جو ابھی لکھا بھی ہے کہ جس نماز کا وقت شروع ہوا وہ نماز ابھی نہ پڑی تھی تو کیا پاک ہونے پر وہ وقت نماز پڑھ جائے اچھا اچھا یہ وقت کا لکھا تھا میں شاید صحیح پڑھ نہیں سکا لیکن نماز اگر عورت نے شروع کر دی تھی پھر حیض آیا تو پھر وہ نماز ظاہر کے کہ قضا بعد میں کرے گی نماز تو ختم ہوگی اسی وقت جب حیض آ گیا تھا لیکن اگر صرف نماز کا ٹائم تھا لیکن ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں تھی حیض آ گیا تو وہ نماز اس کے لیے معاف ہے وہ اس کی قزا نہیں پڑے گی کیونکہ ابھی اس نے پڑھی نہیں تھی وہ نماز پڑھ چکی ہوتی حیض نہ آیا ہوتا تب تو نماز بھی ہو جاتی یا نماز کے دوران حیض آ جاتا تب مسئلہ ہوتا لیکن یہاں تو ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں تھی اور ابھی وقت بھی باقی تھا تو وہ نماز اس کے لیے معاف ہے کیونکہ اس کو حیض آ گیا اب وہ نماز پڑھی نہیں سکتی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا عورتیں پڑھ سکتی ہیں اور لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے نیت کو کچھ دخل نہیں اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر ٹائم نکل جانے پر سنت اور نفل نماز نہ پڑھ سکے تو کیا اس فرض نماز کی قضا پڑی جائے گی میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر ٹائم نکل جانے پر سنت اور نفل نماز نہ پڑھ سکے تو کیا اس فرض نماز کی قضا پڑھی جائے گی اچھا تو دیکھیں فرض نماز پڑھ چکے ہیں اس کی قدا تو نہیں ہوگی لیکن سنتیں اور نوافل جو نہیں پڑھی تھیں تو نوافل نہ پڑھنے پر گناہ تو نہیں ہوتا البتہ سنتیں اگر موقعہ چھوٹی ہیں تو اس پر توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے کیونکہ سنت موقعہ پڑھنا ضروری ہے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے جی ذکر و اذکار درود و سلام نعت شریف پڑھنے اذان کا جواب دینے وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں خائزہ عورت کو نفاس والی عورت کو ذکر اذکار درود و سلام نعت شریف پڑھنے اذان کا جواب دینے وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں ہلکا ذکر میں شرکت کر سکتی ہیں بلکہ ذکر کروا بھی سکتی ہیں خصوصاً یہ بات یاد رکھیے کہ ان دنوں میں نماز اور روزہ حرام ہے مروت میں بھی ایسے موقع پر ہرگز ہرگز نماز نہ پڑے کہ فقہ کرام تک فرماتے ہیں کہ بلا ہے جب کہ اسے جائز سمجھے یا مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں البتہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے جب تک قضا روزے ذمے باقی رہتے ہیں اس وقت تک نفر روزوں کے مقبول ہونے کی امید نہیں ٹھیک ہے جی زہر کی جماعت کھڑی ہے تو پہلے سنت ادا کریں کہ جماعت میں شامل ہو اور پھر فرض کے بعد سنتیں اور نوافل ادا کر سکتے ہیں دیکھیے جی ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی آنا چاہیے اور سنتیں ادا کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ فرض نماز میں اب شامل ہو جائیں کیونکہ جماعت کھڑی ہوئی ہے اور زہر کی نماز جماعت سے پڑھ کر دو سنتیں جو اس کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پہلے پڑھیں پھر جو چار سنتیں پہلے والی رہ گئی ہیں پھر وہ پڑھیں ٹھیک ہے فجر کی نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد ہم سنت پڑ ہی نہیں سکتے لہذا اس لیے وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جماعت کھڑی بھی ہو تو ہم پہلے سنتیں پڑھ لیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے گی لیکن باقیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے فرضوں کے بعد سنتیں بڑی جا سکتی ہیں اگرچہ لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر ایسا ہوا ہے صحیح عذر تو انشاءاللہ اللہ کی کے سے امید ہے کہ ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر ہی مسجد میں آئیں تاکہ سنت قبلیہ کو وقت پر ادا کریں یاد رکھیں کہ سنت قبلیہ کا ثواب جبھی زیادہ ملتا ہے جب کہ اس کو صحیح وقت میں پڑھا جائے اب چونکہ سنت قبریاں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ جماعت سے ظہر کی نماز پڑھ کر سنت بادیا جو ہیں ان کو بھی لیٹ نہ کرے بلکہ دو سنتیں وہ پڑھ کر پھر یہ چار سنتیں پڑھے اگر فرض کے بعد وہ چار سنتیں یہ والی پڑھ لے گا تو ایسی صورت میں وہ پہلے والی جو اس نے ڈیلے کی تو بعد والی بھی ڈیلے کر دے گا تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے لہٰذا فرضوں کے اور دو سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ دو سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر اسے جو ہے وہ چار سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی چاہیے امید ہے ان شاء اللہ تعالی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ الحمد للہ خیز و نفاظ کا بیان آپ نے مکمل سن لیا ہے یہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات و مالیہ کا رسالہ بھی ہے نماز اسلامی بہنوں کی نماز اس سے یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی بیش قیمت مسائل بیان کیے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امین تو انشاءاللہ ابھی آپ بہ ناشری پلے کر دیں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جی تشید لائیں چودھری صاحب السلام علیکم